الحمد لله سبحان الله الحمد لله الذي يقرل الرحمه ويهدي السبيل صلى الله وسلم على من حل عليه انوار التنزيل سبحان الله وعلى اله والصحاب الذين ثبتوا على دينه روحان المثلي الله بالله صدق الله مولانا لا نحصنهم وصدق رسوله النبي الكريم الامين وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلو عليه وسلم تسليما السلام عليك يا سجدي يا رسول الله وعلى يا سيدي محمد نواز صاحب حاجی خادم صاحب دی دعوت دے اور مولانا سید محمد احسان اللہ شاہ صاحب بخاری عالی زیر سر تھی پانڈو کی ضلع لاہور کا ایک مبارک جلسہ اس کے تمام شرکا اور خدام السلام علیکم ورحمۃ اللہ رست راوٹ کی وجہ باب تشریف نہیں لیا سکے جو ذہن موجود اپنا کیا ہے سان وہ خاصا استعمال چاہتا سا اتے بیٹھے ہیں جو ذہن زین موضوع استحظار کیا جناب سے پیش خدمت کرنا موضوع نام ہے اسلام <تصفح> اسلام رتبہ مقام شان نسب نال کسب ن نال ملتی نسب یعنی برادری کا سب اپنی محنت اور کمائی اسلام کے اندر حیثیت مقام مرتبہ شان نال نہیں نال ملتا ہے لہذا مسلمانوں چاہد وہ کسی دی نسل ہون ہوتے فخر نہ کر اپنے عمل اور اپنی کسب اور محنت کرتے زور دیں یہ موضوع عوام پھیلائی گئی ایک کمراہی جڑی ہے اس کا اجالا کرے گا جی ایک در والے ہوتے ہیں ایک گھر والے ہوتے ہیں لہذا گھر والے اچن در والے نیو اس موضوع میں ثابت سابت گا نہ در والے نہ گھر والے نہ در والے فقط دین پجمبر والے قرآن حکیم اور صحیح بخاری شریف دے مبارک حدیث کرانا موضوع ان کیجیے نصب نال نہیں کسب نال جن نے اس میدان محنت کسب اللہ رسول نال عشق محبت دی خدمت زیادہ کرنی ہے انہیں شان پا جانی آلہ تو آلہ آلات نصب والنا پڑنا اس موضوع اس گمراہی کا ازالا ہونا ہے جیڑی ایویں کت کنجر لوگ فلائی کرے جی گھر والے, والے ہوہذا گھر والے تو اچھے ہوئے گھر والے تو, دیتا تو دیتا گل ہی کر مطلب کی ہے سیکھی کے اکبر عمر پاک عثمان پاک اے ہیں در والے دے حسن حسین یہ بڑوی دیر شرم نہیں صدیق اکبر پاک بیٹی پاک عمر پاک دے گھر نے تو باہر کیون کی رام دیا پاک رسول کا گھر دے بھرا फिर पाक रसूल दिया दो बेटिया पाक हजरत उस्मान कोल जिन्हों पाक ने रिश्ते दे ने उन्होंने दल्या तू घर दो बहर दारला बना दिता लगता को मलंग जेहन बंदा मस्त जेहन जिन्हों अपनी भी होश लाओ इस्लाम चोण की ना उथे दर चल र نہ اُتھے گھر چلد اُتھے صرف دینے پجمبر چلد لفظ پکا لو اللہ پاک دے فضل و کرم زمانے چ جن گی بو پھیلی ہو ساڈے لفظ یاد رکھ لو انشاءاللہ ذہن ہمیشہ متر رہن گے موزوں نام کیے نصب سے نہیں کسب سے شان ملتی ہے تو کس سے آو, اللہ اکبر اصل جس بیٹھے ہیں اس پنڈ عظمت اور شان حاصل ہے بابے بلے شاہ لجپال غریب نواز دال دے دے گرامی کا دا ڈیرا اتے آم گاؤں نہیں اللہ دے بیٹھ کے دی گھر دی گل ویکو نسب دا سی دے کسب ار مرشد بابا جیت شاہ نصب سسب ارائیے ہوں آپ ویک لا کہ نسب والے کسب والے محتاج ہو کے شان لینی پی بول ہو نہیں اللہ! ایتھے کئی آڈر بابا جمیل ن بھی پتا نہیں سی یہ بابا بلے شاہے کا ڈیرا تکر خیر کیتا ہے. اللہ بر توجہ ہے تو موضوع نام ہوئے مقصد اس موضوع کا کیا ہے بھائی ایک گمراہی ہے بدبو ہے ایک غلازت کا منافقوں نے پھیلائی ہوئی ہے کہ جی صحابہ ہیں در والے آہل بیت ہیں گھر والے تو, شان تو پھر گھر والوں کی اونچی ہوئی اصا وہ توڑ کر دیا ہے یہ موضوع جوڑیا ہے تو وہ جڑا جملہ ہونا دیتا ہے گھر والے, تے والے, والے دو مندوں تے چھری پھیر کے ایک جملہ دتا ہے جڑا قرآن حدیث کا نچوڑے نہ ڈر والے نہ گھر والے فقط محمد رے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری حضور قبلہ شاہ نے بابا بلے شاہ سرکار توجہ جو ہے سنو سب تو پہلے پرانے مجید موضوع جو ہے نا موضوع یہ دعویٰ ہوتا ہے اور جو موضوع کا آگے بیان اور وضاحت اور شرح ہوتی ہے نا وہ اس بات دعویٰ یعنی دلیل ہوتی دلیل سب تو اچھی قرآن بھی لہٰذا میرے دعوے دور دلیل اللہ کا قرآن میں کسم اس ذات بھی کر کے کہنا قرآن مجید دا مطالعے رکھنے والے بندے نو نیلنج میں ثابت سابت کران دسے گا کہ نصب نہیں کسب نال شان ہے اللہ کی بارگاہ چام کسبال ہے محنت نال جن اہنے ہاں کرنی نارے. کرنی جمیں کوئی کرے گا اوے لگے گی پورے قرآن سے ایک مقام تے نسب دی ہوا نہیں بخا سکو ہوا نہیں درآن اتے سراہت اور وضاحت ساتھ پاک بربر دیگار فرما اکرام گمع سار کی بار گاہ بہتی عزت والا اہی ہے جڑا تسان ساروں کے بچوں بہتا پرہیزگار اتا کم اکرم فرما ہے اتخا اکرم ہے جا کسب محنت اسلام سب ہوئے گی اسلام شان بھی وہ زیادہ ہوا دس رہا بولو یہ نہیں فرما رہا جا نسب کسی نبی گا ہو بہت عزت والا ہے چلا جی اس گل سے آئیے تو ارے کافر سما بابے آدم کی اولاد آ پھر تو سارے عزت والے بنتے اسے <laughs> ابو جال بھی بہت عزت والا بنتا کیوں آخ وہ میں رس کا وہ کہ رسول میں آدمر آدم اللہ گل نہیں سمجھ لگی کتا جواب دوں گے یہ سوائے اپنے آپ فساو تو چھیتر دے اور کوئی نظریہ نہیں جڑا کہ نشا بچا ہن بات بے وقوفا اسلام تو باہر ہو کے گل کر اسلام ہے تو نسب اچا نہیں کسب اچا کا سمجھ آئی ہے نا اللہ وہ قرآن وہ خدا یہ دس رہا نہ در والے نہ گھر والے دیگمبر والے جنا دی پیغمبر زیادہ رکھتا ہے اسلوس خدمت زیادہ رکھتا ہے اہتی عزت والا یہ قرآن پہ دستا سمجھ نہیں آرے گل کی پرانے ہوئی پہ دست جی اتقا بہتا پرہیزگار بہتا پرہیزگار وہ ہی بنے گا دین رسول دی رسول بہتی خدمت کرے گا جیڑا دینے رسول لال بہتا سچا جیڑا دی رسول لال بہتا وفا کیا <حسن> اتکا ہے بہتا پرہیزگار ہے جڑا بہتا پرہیزگار الاح کی بار گاہ شاندار ہے تو قرآن نے صاف دس در والے نہ گھر والے بولو تو سی بلکہ دینے پیمبر والے اور توجہ رکھ را. توجہ اگر شان عزت ملتی ڈر کی وجہ کا حضرت بلال ساری زندگی رسول دے دارتے ہے。خاتم، انس بن مالک دس سال فرماندے رسول دے کی خدمت پھر حضور سرکار دے خلافت دے حقدار یہ بندے حضرت عمر تو پہلا مسلمان ہوئے تو در سے رہے لیکن دین پیمبر وہ نہیں مل جو صدیق کے اکبر نا اگر گھر نال ملتی تو انہوں مل جان اگر گھر نال ملتی حضور کے سارے رشتہ دار گھر والے انہاں لوگوں دے خیال مطابق پھر انہوں ملتی شان تے شان ملی سی کے اکبر تو کیا نتیجہ نکلیا گل درد مکی نہ گل گھر مکی صرف اللہ بے شک بے شک شخص رے تبیر نے رال نے تقیق نہ دری توجہ ہے سو Kuh -kuh Melua, <lad> Donc, hai, اللہ نو سلام پتر کافر ہے تر والا ہے گھر والا وہ کافر گیا بیڑا بھریا ہے پوتر روا کھاجو ہے تو باقی گھر والا جو آیا خون اپنا خون او دریا سیلاب ڈب کے مردہ روا پیار غیر بے بیٹھے نے پت پتر ڈبتا پیا مالک نے دسیا زمانے والے ہو سب کا پی پا لیا جی گھر والا ڈبدتا پیا ہے لیکن جس آزاد رحمت نے بیڑی کھڑ کے مارے گھر والا آپ بیڑی نہیں آ سکیا گہرا گئے معلوم سے دسیا اللہ پاک نے چلو سلام کے چلن والے خیر وہ آپ کے نال بیڑے بیٹھ کے وہ رب دی رحمت پا گئے بیٹا لاگت پا گاہ اللہ تکبیر رے رسال نارے تحقیق حضور قبلا مفتی محمد فضل احمد چشتی سرکار اللہ صحیح سبحان سبحان ہے واہ کیا بات اللہ اکبر اللہ گلا قرآن دیا جی. امام مرچو امام کرچو نہ پڑے دی کتاب لبے زمین تے نہ نہ آسمان امام میرے کو کوئی اللہ دا قرآن مستفا دا صحیح فرمان موضوع روایات ضعیف روایات جھوٹ یہ وہ اکٹھا کر کے چھاٹا اپنی بنڈا گو محفل بنا لینا یہ عالم دا کم نہیں اللہ عالم کا میں صحیح گل کرے جڑی جڑا مرضی آن کے لبے توڑ تک لب جائے ہائے ہائے ہائے ہائے بے شک تو لوت سلام گھر والی کافر ہے جسے فرشتے آئے علیہ السلام کی قوم کے پنڈ من الغابرین گھر والی کون سی گھر والی سی گھر والی ہو کے جہنم گئی لانس لے کے گئی برباد ہو گئی پر غیر جڑے سن جزرت لوت لم دوں منیا گھر والے گھر کو گئے دین پجبر والے نبی کھلو کے چارا اگو جہاں موبائل دا جو بوکتا کوئی سارے زمانے چڑھ جائے میری گل نہیں سمجھی اللہ حدیث سلام نے یہ قرآن سنا ہے بولو تے صحیح نہ یہ قرآن سنا ہے قرآن نے درسیا ہوئے مرو ن سب نہیں کس در گھر نہیں دینے پیجمبر سبق یاد رہے گا کہ نہیں اصل تے سبق پڑھانا ہوں نا اللہ کے فضل لال یاد کر پے گا جب بہ جے گل کرے اگر مفتی زمانے کا نک وڈی صاحب زندہ وارد. زند زندہ اثر کرے کرے سن تو لے میری فریاد اثر کرے کرے سن تو لے میری فریاد اثر کرے نہ کرے لے میری فریاد نہیں ہے داد کا دال یہ بندے آزاد نے تقبیر نر رسال نے تحقیق حضور قبلا مفتی وہ حمد فضل حمد چشتی صاحب اللہ صبحان اللہ وجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ،, سبحان اللہ،, سبحان اللہ،, سبحان اللہ بخاری شریف اللہ اللہ اکبر مستفا کریم دلف سنا کیا بات ہدیش بیان تو پہلے ہدیس تمہید جی. تاکہ حدیث سارا دوستی ہے دو قسم توجہ رکھو دوستی کتنا قسم دو قسم, ہوتی ہے. دو قسم ہوتی ہے دوستی نوبی چند ہلک ہ خلت دو قسمیں دوستی دو قسمیں جنو یار آخری یار دو قسم ایک ہوں دوستی ذاتی ایک ہوں دوستی دینی توجہ کرنا ایک نقتا پہلی بار ہی تسا سننا یہ بیانتا نہانستی دز کا مطلب یہ کسی کا دی ویخن تو بغیر مہاجو کی رات وہ شک وہ میرے میرا یار ہے میرے دل وہ بڑا لگتا ہے میری وہ ایک گل ہے میری گل یار یہ دوستی کہ دوستی کا سبب کوئی اور چیز نہ ہو فقط اگلے کی ذات یعنی فکت موہی ہو اے دوستی ذاتی ایک ہوں دوستی دینی دوستی دینی نہ مطلب ہے کہ میں آئے دین بہت ہی اگرہ میں تائیں دین آئے دوستی کرنا اللہ اکبر اللہ دے محبوب ہون گل جڑی کیتی ہے ہون تو انہوں حدیث سنا کے سمجھانا سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ،, سبحان اللہ بخاری شریف ابن عباس پاک عبداللہ اللہ ابن عباس دے چاچے پاک دے پتر شریف فرما دے حضور نے فرمایا لو کن متخذن خلیلن لت خس وبا بکر و اسلام ہلور نے کسے جسے رب تو سوا دوست بناؤں گا میں گھر بار در ڈر گھر سب کچھ میٹھ کے ہلور فرما رہے ہیں فرا جا در چکی پھر دے گھر چکی پھر سارا کچھ دیکھنے ہلور فرما رب تو سوا نو دوست بناؤں گا سارا مینو ایکو ہی دستا ہے اللہ اکبر کی مطلب اگوں ناری فرما دلا ولا کن افلت اسلام الاسلام افضل, الاسلام افضل مشکل والا آسار دن امامتا ہاوی لگ ل مطلب ہے میں و کے اپنا یاد مخلوق نہیں بنا سکتا میں اگر کسی کسی پیار کرنا وہ صرف رب اللہ مت کچھ سمجھے میں رب پیار کرنا انہیں اسلام دیتا دی فلاں نہ وہ جو مرضی کرے میں ذات پیار پیاری کرنا لہذا ذات میری دوست صرف اللہ ہے اللہ عشق کرنا میں یار یہ تو گھنٹہ ہوں گا تے انتظام نقط ہونے تو پھر مینو نہ سدیا کرو تھی مہربانی ہوں کوئی تک بنتی ہے تار ہلتی ہے فلان ہلتا اتنے کوئی شتان بندہ تو نہیں ہلتا بڑے بڑے کنجر بندے ہوتے نے جان کے لال بٹھاؤ اندنے بٹھاؤ نال بٹھاؤ, بٹھاؤ پھر کوئی ہوتے نے ساؤنڈ مخالف وہ وکرے سڑی جلد یہ سارے انتظامات کرتے پہلو دیکھ ایک گھنٹہ آتا ہے بچاروں کا پتنی کتوں کتوں ساری دیہی کام کر کے بندے آتے ہیں انہوں کا وہ بھی گوا چکتے ہیں فرمایا میں کسی دوستی کر سے رب تو علاوہ تو ابو اللہ توجہ ولا کن اخوت الاسلام افضل یا ولا خلت الاسلام میں افضل مطلب کی ذات جدی ویخ کے پیار کرنا تے دوستی کرنا وہ صرف رب اللہ اگر او ذات والی دوستی کا بھی کوئی حقدار ہوں سبزے کی گل جی دی نال میں دوستی, دوستی کرنا اللہ ہے اس میں اللہ دی مخلوق کے چی کسی دوستی کرتا میں محمد دی ابو بکر لیکن ہن ذات کی دوستی دا حصہ مخلوق دوستی کی بیٹھا ذات صرف دوستی ہے ہوں آ گئی دینی دوستی یہ ہے دوستی میری ابو بکر اللہ حضور حضور نے افل بلا کے نل اسلام علی فرمایاستی دوسری دوستیاں تو افضل لے لہذا اگر میرا دین والا دوست دیکھو گے تو نہ گھر رکھے گا نہ گھر رکھے گا صرف ابھی پر نار تکلی ن کہ چارے چھوڑے. کوئی نہیں کوئی, کوئی ہوشی نشارہ ورگا نہ اس دردی پیدا کیا ورگا آزم شان شدید دساں ہزار ورگا نہ شاد صاحب نے مشہور کسی شاعر آزم دی آزم صاحب روبائی پڑی لیکن آزم صاحب تو کل آزم نہیں ہو سکی جی تخلص ان کا آزم تھا لیکن بات ان سے آزم نہیں ہو سکی وہ بھائی کے میں یہ کیا ہوا ایک یار ہزار <سودت> حدیث کے خلاف اللہ راس ہائے کیا کرتے ہوئے آزم چیشتی صاحب نے کی کلام لکھا یار ہزار ورگا عالم نہیں تھی نا آلم ہوتا آئے آئے سونے نبی نے فرمایا میری امت ناسے ساری امت رکھا گیا نبی نے فرمایا ایک پاس ساری امت رکھیا گیا میں محمد نے ویسا ہے مینو رب نے وکھایا ہے ایک پاس پلڑے د ترالوڑا اللہ دا ترازو ہے رب کا ہے اس کنڈے ایک ساری رکھی گئی ہے ایک پاس صدی کے اکبر رکھیا گیا مدن میرے صدی کے اکبر نہ زیادہ ہوا پھر گلت آخیا ہزار ہزار وگا ساری امت رل جاوے یہ وا ہے ابو بکر ابو پکر ابو بکر ابو بکر نر تکبیر نارے سال نے محمد فضل احمد چشتی سڈے کو آیا گلتی کٹاؤ سڈے کو پنگا کیوں نہ شک ہاں آڈے کے اپنی گلہ پیش کرن اسی موہر لا بھی یہ ٹھیک ہے اللہ اکبر حضر صاحب کبلا دی نظر شریف سچی گل ہے دعار شریف جیڑی دولت عظیم لبی وہی لبھی کہ سڈا دل ہے نا وہ میں یار بن گیا گل سامنے آوے اندر سوئی کھڑکن لگ ہے ٹھیک ہے کہ گلط جدہ و بڑا مرضی امام ہوئے حضورت جوڑے پاک دا صدقہ کال غلط ہے اصحاں کہہ دینا کال غلط ہے اور غلط ہی ثابت ہوئے بے شخص توجہ ہے سبحان اللہ اللہ اکبر تو سرکار نے فرمایا لو کنتم متخذن خلیق لت خل خلیلا بلا کن اسلام افضل بلا کئی فلت اسلام افضل مولا علی حضور نے اپنا پرا فرمایا نا پا جو فرمایا کوئی بڑوا تین تمیز ہی کوئی نہیں صدیق کے اکبر پھرا بھی فرمایا تے انجدہ فرمایا کہ سارا با... بخار بخار دس نہیں حدیث مواخات کی بات کریں تو یہ حدیث مواخات اس کا مقابلہ کیا کرے گی یہ تو صحیح کی روایت ہے بلا کے الاسلام ہے افضل فرمایا توجہ ہے دو دیکھو ہاں ہاں ہاں دوستیاں کی نیا سن بولو وہ بھول گئے ہو دوستیاں کی نیا سن دو دو ایک ذاتی ایک دینی حضور نے فرمایا ذاتی دوستی خدا نہ ہے. اگر ذاتی دوستی میں کسی ہوری کردا وہ ابو بکر ہوں یہ مطلب ذاتی دوستی دا استحقاق ذاتی دوستی کا حقدار ہونا ابو بکر جب ہے آئے آئے آئے آئے آئے آئے آئے اللہ اکبر اللہ ابو بکر ذاتی دوستی کا دا حقدار ہونا پورا ہے لیکن صرف اس نال ہوں رہ گئی دینی دوستی سارا خوبت الاسلام افزل سارا تو اچھی دوستی دی ہوں مستفا نے اشارہ دتا توجہ ذرا کہ اگر حقدار ہے اکبر اگر دینی دوستی دا، سب تو مرکز میرے محمد کا ہے کوئی لڑے تکبیر رے رسالت نارے تحقیق, نارے مفتی محمد فضل صاحب حجت السلامی مامے کا دیا آپ لی گل روحلوانی شریف کے اندر پڑی قرآن مجید فرما گئے سیر چوکے لیکن سن امام کا فرمانے فرما حضور دی امت ساجا نے تو سی جمایا کھڑا لیکن اکبر ہٹ کے سک پر رسولہ کا رتبا ہے نبیا کا مقام دا مقام اگے سیم دا مقام لیکن سر کاؤ جو سدی کا مقام کو جو دا مقام دھلے سمجھ لے نبی کا مقام ادھر رخ پھیرے رسولوں کے قدم سے نظر پہ ادھر رخ پھیرے سارے سیلے نظر پہ سک بارے نئے تو کبیر نارے شان حضرت سیدنا ابو بکر سی حضور قبلہ مفتی محمد فضل احمد چشتی سرکار صدیق سدیق دشمن نے ان بڑمیا کو بہڑی آدھے جی شان سی کے اکبر دی ویخ دلنا. او صحیح ہوئی ساری پھر چھوٹی بنا ہوں ایک چھوٹی روایت بنی خسائے سنسائی کے اندر موجود ہے. مولا علی نے فرمایا انا صدیق میں اکبر اِلَّا اِلَّا مَنْ مَن ہوں مولالی پر مارے سدی شد... کے اکبر ہوں اور میرے بعد یہ نہیں کہے گا مگر کذاب اور جھوٹا بندہ یہ دعویٰ اگر کرے گا تو جھوٹا اور کذاب ہوگا میں پٹے پھٹے اس کنجردا جن نے روایت گڑی وہ کنجرا میت نگاہ جہ ایک بچہ بیٹھا تے امام کیا کیا آیا جہابز ماہرین فن حدیث دے ہوئے نے پوچھا گیا امام میرے خیال علی بن مدینی نو پوچھا گیا یا عبد الرحمان بن مادی نو پوچھا گیا حضور سامنے سن آئے تو خرا کھوٹا کس پہ انہیں کوئی طبیعت تے مزاج کوئی گل ایسی ہے اندر کوئی مالک نے دے کوئی جوہر رکھیا رکھے جس جی پچھان ہو جاتی اندر کملا خدا نے جوہر رکھیا ہے حدیث رسول آوے کوئی کرے حدیث رسول ہدی ویخ کے ہی جانیا اے جانے دی ہے کہ وہ تو جہب میں مسکین جیسا بچہ بیٹھا انہوں دے درد کتیا دا میں دو وجہ چھوٹا ثابت کر دینا سنے تو اکبر جانبر اکبر ہیں لیکن انہوں ایک دن نہیں آکھیا میں سی کے اکبر اللہ نے سبھی کے اکبر فرمایا رسول نے فرمایا ملائکا نے فرمایا اکبر کے اکبر نے کدیمیا میں سی کے اخبار ہوں فرمی دولا علی فرما مولا علی سی کے اکبر ہوں گے فرما دے کیوں میں سی اکبر اخبار ہوں یہ دعوی ہے وے لوگ بعد میرے بعد کسی نہیں آخنا جھوٹے آخنا یاد آخیے کہ مولا علی تک سارا شان ختم ہو گئی چھوٹا تو بن گیا دوسرا جی مولا علی دعے کا حق رکھتے ہیں امام مہدی بھی بہادی داتا لے حج میری لیکن گل اہی آ جڑی حقیقت ہے کیا جڑی امام غزالی کی سدی بتھیرے نے اور صدیق اکبر کو یہ اکوجا نام ابو بکر اللہ سبحان اللہ،, سبحان اللہ سبحان اللہ تا حضور نے فرما لو گن تو متخذن خلی صدیق اکبر کے اندر مالک نے رکھیا ہے لیکن اجازت نہیں دوستی کرنے سوائے اللہ یہ نقطہ تھوڑا سمجھا دینا بھی ذاتی دوستی صرف اللہ اس کا مطلب کوئی خدا دوستی کرے اس واسطے مینو نیمت یہ دوستی خدا پوترا اے اے اے اے اے اے نے ہر پاس جی دل جا ساریاں نیمت سارا اے پھر نیمت دی وجہ نال پیار کرد خدا نال نہیں کوئی اس واسطے خدا پیار کرے خدا میرے دشمنوں آپ کہار چبا پڑھ لینا میرے دشمنوں ہوں پیار ذات اے نال نا ہویا یہ اپنے پیارے اللہ نبی نے دسیا رب مینو تکلیف دے وے، سارے زمانے دے دکھ دے میں وہ پیار کرنا سارے کہنا دیا دے وے کی نعمت نہ دے میں محمد کے پیار سے دوستی اچ فرق نہیں آؤں گا نار تقوی نار اللہ نبی اشارہ فرمایا کوئی پیار کرد خدا پیار کر پیار ہوتی رات لال نہ لالچ پیار کرنا نہ ڈر پیار کرنا میں اس واسطے پیار کرنا جو ہی پیار سب تو اچھا مقام محبت کا یہ آشک کے بنتا ہے جس لے محبوب دے محبوب دے ایک محبوب قہر ویخ کے پیار نہ گھٹے نہ ودے وہ صرف تیرہ تیٹ بس سب کچھ تجھی سے مانیہ تجی کو مانگ کے سب کچھ تجھی سمان اٹھتے نہیں گئے ہاتھ میرے تیرے تو تینوں ہی منگے نہ جنت منگنا है, है, है, है। نہ ہور کوئی شہ منگنا تیرے تو صرف تین ہی منگنا یہ وہ مقام ہے کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا اللہ کے سوا تو ابو بکر کو بناتا کیا مطلب یہ ذاتی میرا دوست بس جتنے میں کوئی شے نہیں ویکدا جو مرضی و حکم بھیجے میرے دے جے آخے سہا یار بھی تینے پہن گے. میرے اندر فرق نہیں ہونا وہ آخ تین آل اولاد حسین پاک ورگے بھی دے پی گے میرے فرق نہیں ہونا بولتے سی ہو مر اے پیٹو دوستی ہوں لالچی دوستی ہوں فرمایا میں رب رب پیار نہ کرتا پیار صرف اور ذات ہی ایسی عظیم ہے کہ میں اس ذات لال پیار کرنا ہاں یہ وہ مقام کہ اگر نہ کسی شہر بنا دیکھو نا جی آسمان کی عظمت ویک کے سبحان اللہ چاند کو دیکھ کر کہنا سبحان اللہ پتر ملیا تو واہ میں سد کے رب تیکنا نہ لین ویک صرف یار دائن ویکنا بہت کمال اللہ اس کے ادھا اشارہ کملی والے فرمایا لو کن تو متخدن خلیلن اگر میں کسی کو اپنا ذاتی دوست بناتا تو رب کے سوا تو ابو بکر کو بہن آپ اندازہ لگا ذاتی یاری صرف رب نا پھر اس تو بعد نام کی دا پہ لیندنے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی یا ہمیں آکھیں گا کہ یار واقعی حضورتہ کوئی یار ذاتی نہیں لیکن اے تے آکھیں گا نا کہ جے او ذات او یار حضورتہ رب ذاتی یار ہے تو پھر ذاتی یار دے نار تھلے ابو بگر کھلوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو فرما دیتا ناری حضورت ہے ولا الاسلام افضل و خلت الاسلام افضل میری دوستی ابو بکر افضل عمر نال ہے دیستی تھے اسمان ہے تھلے علی نال ہے تھے ہسن ہے تھلے حسین ہے تھلے ابو بکر دی دوستی مرو اس تو علاوہ کیو حضور دے لفظ دس رہے ہیں ہاں پتہ نہیں افضلیت میں کون جھگڑا کرتا ہے میں تو اس کے وہ نکل آئے تو میں زیارت کروں ذرا حضرت کون ہے ذرا میرے ساتھ تو بیٹھ مصطفیٰ فرماتے ہیں بلاکر فلت الاسلام افضل ابو بکر کی دوستی کو حضور فرماتے ہیں تمام کی دوستی سے افضل ہے تو, تو رسول دے فرمان دے ہوں پھر بھی جھگڑا تو آئی میری تقریر کی تہ سمجھ نو آوے نہ آوے لیکن جیڑا میرا مخالف ہونا ہے نا جی جس میں اپنے غیبی طور مخاطب کر کے بیٹھا وہ ہر مخالف ہے او ہو ہو سر تو لے کے پیروں تک پانبڑ بڑتا جا رہا ہونا ہو دا کیا ہے کی کہ ہے جاب کتوں لبی ماں لبنا گل ہو جاب لبت کملی والی جب کتوں یا رسول اللہ اللہ مجمے اندازے کے مطابق بول موضوع میرا جا اتنا کرنا جی مجمع ایتھے حد نگاہ تک نا پھر میں بیان کرنے اگلے دن میں انہوں پاک پدن بیان کرتا ہے. تے تقریباً وی ہزار کا مجمع پنڈال نہیں جن شادی حال جہاں بھرا سی ایک خلقت باہر سی موضوع سے دشمن حسین تم ہو یا ہم گئی بیان کر چبی ستمبر اکیس ربی ال آسان عالیہ سنگال سجدا چڑھوئی آزاد کشمیر رب کے واسطے اتھوں دے خطیب امام سید احسان الہاق شاہ سے تشریف فرمانے دوسرا میں لونہ ہے کالنات پرسوں زلہ ملتان جلال پر پیروار پوس ریکیے جو نا ہے اتھے پنجابیے جو نا ہے باز موضول اللہ دے فضل لال جخالفان ہمیشہ واسطے چشتی دب نہ دے میں تھان سے بھاگیا